بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ الرحمد صحمد والم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح موم ورسب اگر میں موجود تمام برادری میں اور باقی تمام ورسب شامعین باقی تمام شامعین کو شموس ہیں ایک بار پھر سلامات کرتے ہیں سلسلہ درست درس نمبر اکتالیس ابلک 5 یعنی اکتالیس مرت مجموعی فضائل الود ہے اور پندرہ پانچ ابلک سے مراد جو ہے کتاب سب این میں سے پانچ ماں درس کے مبارکانوں تک پہنچانے شرف حاصل کر رہا ہوں حضرت میر کبیر سرزمد علی اللہ علیہ کی ستر حادث کا مجموعہ ہے جو مولانا علیہ السلام کے بارے میں آپ نے تحریر فرمایا اس میں سے حدیث نمبر آٹھ اور نو دو مختصر حادث ان کے تجمہ کے مبارکانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں حدیث نمبر آٹھ ان بريدار پيمر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابی ہیں رضا اللہ تعاليٰ خال قعل صافى فرماتے پيارے نبى صلی اللہ وسلم نے فرمایا قال, قال رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے كل نبين وسیع الارث نبی نے فرمایا ہر نبی کے ليے اس کا ایک وسیع اس کا ایک جانشین اور وارث اور ایک وارث ہے اس کے بعد اس کے تمام علوم اور رمضات اور مانويت ہر چيز كا فن علی الوسی و وارثی اور بے شک علیہ السلام میرا السی اور میرا وارثر <تصفح> اس مبارک حدیث ہمیں صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح بادشاہ لوگ بولتے ہیں علم اسلام کے فرقے پہ عمر نے اپنے بعد کوئی وسیع طے نہیں کیا تو ایک تو نے قدیر میں جو سب کو جو ہے من کنت مولا فاض عالی اللہ کے پر امت کو آپ نے دکھایا تاکہ بعد میں بھئی علی نام کا کوئی اور شخص اس میں اشتوا نہ کرے آپ کو بائی فیس پر امت کو دکھایا حاضہ کہہ کر یہ عالی جو ہے من کو دفعہ حاضہ علی ان یہ علی جو تمہارے سامنے ہے وہ تو ہے تم سب کا مولا فرمایا اس کے علاوہ اس کے ایسی عادیز بہت زیادہ اس میں بھی آپ نے سراعت فرمایا کہ ہر نوی کے لیے وسیع اور وارث ہے اور بے شک و ان بے شک علیََََََََََََََََََََََََََََََ علی علیہ السلام وسیع مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور میرا وارث ہے میرے علوم اس لیے تمام اعصاب میں آپ وارث ہونے کے واضح سے یہ ہے کہ تمام اعصاب مسائل آپ سے پوچھتے تھے لیکن کبھی ایسا نکار نہیں کہ آپ نے کوئی مسئلہ کسی صحابی سے جو عمر میں آپ سے بڑا ہو اور اس نے آو سے ان سے پوچھا ہو چونکہ آپ رسول اللہ سے جو ہے کم عرمری میں ہی آپ رسول اللہ کی دامن میں پڑھا اور رسول اللہ نے رسالت کے بعد بھی سب سے زیادہ وقت تعلیم تربیت کے حوالے سے روم اسلام قرآن اور نورانی وہی سے مربوط تعلیمات سکھانے کے لیے آپ کو خصوصی وقت دیتے تھے لہذا رسول اللہ کے جانشین کون ہوگا وہی شخص ہوگا جو تعلیمات الہی کا سب سے زیادہ حامل ہوگا اور تعلیمات کا رسول اللہ نے جو تعلیم امت تک پہنچایا قرآن کی صدر میں حدیث کی صدم میں ان سب کا حامل جو ہے ان سب کو جاننے والا ان سب کا صحیح معرفت رکھنے والا علیم تعلی سے بڑھ کر کوئی اور ثابت نہیں تھا یہ سب جانتے ہیں نے فرمایا عالم حکم علیمنبی طالب تم سب میں سب سے زیادہ جاننے والا علی ابن نبی طالب فرمایا ہاں اور فرمائے علم کے دس اعضاء کبھی فرمائے حکمت کے دس جوس ان میں سے نو کے نو بن نابِ طالب کو عطا فرمایا ایک امت کے درمیان تاثیم فرمایا اسے ایک میں بے علی سب سے زیادہ جاننے والا لیکن جوش رسول اللہ کا وارث بنے گا وسیع بنے گا حلفہ بنے گا رستہ کے بعد امت کے امام بنے گا وہی اہلیت رکھتا ہے اس میں کوئی شخص وقت گنج نہیں جو سب سے زیادہ جاننے والا اس کے بعد حدیث نمبر نو جو ہے سات نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الماتے ہے آپ فرماتے ہیں کال کال رسلی اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَن آذا علیہ جس کسی نے مولا مول علیہ السلام کو اذیت دی کسی بھی طریقے سے کسی بھی تعویذ سے آپ کو ڈائریکٹ تکلیف دے کر آپ کے اولادوں کو تکلیف دے کر آپ کے چڑھنے والوں کو تکلیف دے کر آپ سے جنگ کر کے اولا اولادوں سے جنگ کر کے آپ کے اولادوں کو چڑھنے والوں سے جنگ کر کے ہاں جی اور آپ کو شہید کر کے آپ کے اولادوں کو شہید کر کے ہاں جی جس کسی نے بھی جو ہے آپ کو اذیت دیا فقط آزانی بے اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دی اور یہ جملہ آپ نے قال صلاح صاحب فرماتے ہیں آپ نے تین دفعہ اسی جملے کو دہرایا کہ من آ علین فقد فقط جس کسی نے علی کو اجت دی اس نے مش محمد کو اجداد دی من آ علین فقد آزانی جس کسی نے علی کو ازت اور تکلیف دی اس نے مش محمد کو ازد دی میں ناض علی انفقت اعظہ نے جس کے سن محمد جس نے علی کو ازاد دی اس نے مش محمد کو آزاد دی تو ایسی احادیث نے بہت زیادہ پیام رقم سن فرمایا فرمایا جس نے علی کا ازیات دی اس نے مجھے آزاد دی جس نے علی کے اعتاعت کی اس نے مجھ سے میرے اعتاط کی جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی جس نے علی کی مدد کی اس نے میری مدد کی تو یہ ساری احادیث آزان کرمی ہم ان کو سامنے رکھیں تو ہمیں رسول اللہ کا حقیقی جانشین آپ کے علم آپ کے تعلیمات جو اللہ نے آپ کو بیچ کے امت کے آپ کو رسول و نبی بنا کے بھیجا ان کا حقیقی جانشیں جو ہے عب نب طالب ہی تھے اور آپ کے بعد آنے والے بارہ اعمّ الوید ہی جو ہے ان علوم کے وارث ہے اس وجہ سے جو ہے رسول اللہ کے علوم میں باطن اثر رمضات کے وارث آپ تھے اس وجہ سے تصوف جو کہ رمضات اسلام سے باطن اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تصوف کے تمام سلاسل جو ہے آگے علیہ السلام تک آئمۂد آل تک پہنچتے ہیں ہمارے یہ سلسلہ بھی مولا امام رضا علیہ السلام سے آگے علی پہنچتا ہے سوائے ایک سلسلہ جس کے بارے میں دو قولے سلسلے نقش بندیا تعصب میں سے وہ ایک کال کے مطابق اعضا تک اور دوسرے قول کے مطابق وہ بھی علیہ السلام تک پہنچتا ہے جناب ڈاکٹر طاہر قادری نے اپنی کتاب شیخ الجلی کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے تو عزاء نگرامی یہ موازی مولا ہے جس کی جو ہے عظمت کی کوئی امتحانی ہے اس کا ہر چیز رسول اللہ خود کا ہے لہٰذا میں اللہ سے دعا کرعالم بار ہمیں مولانا علیہ السلام سے آپ کے اللہ تاہرین سے اور آپ کے چاہنے والوں سے آپ کے محبن سے ہمیں سچی محبت معذرت کی توفیہ عطا فرمائے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو ہمیں سمجھ کر جان کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیقہ طرمہ آمین رب اللہ